بسم اللہ و رحمن و رحمۃ اللہ صلی اللہ محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سم نرباد شاہ صوب ہے ممینش و شاہ باقی تمام سامعین فارن گرم برادران سب کچھ مسلم وارثل ستے ہیں ہمارے سلسلے <سلمنت> دس کتاب دعوت شریف میں سے درخت نمبر پانچ سو اور دو سو ہے پانچ سو چولہے چونسٹھ شروع ابھی تک کے درست اور دو سو چھ جو ہے اولاد فتھیہ کی درست تعداد ہے تو اوراد فتھیہ کے سلسلے میں جو ہے ہم آسما سے اسما میں ہیں آصما اصلام سر رحمٰن الرحیم کی یا رحمان یا رحیم کی لغوی تحقیق اور مختلف علماء جنہوں نے اس موضوع پر طاقت فرسائی کی ہے اور قلم چلایا ہے ہاں کچھ لکھنے کی کوشش کی ان کے مختلف عالم اسلام کے علماء کی مفسرین کی مختلف رائے آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کیا تو کل کی درس میں جو ہے ایک حکیم فلسفی شخص ملحدرا کی تفسیر میں سے کچھ نکات آپ لوگوں کو بتایا تھا اور اس میں انہوں نے بتایا بندہ جو ہے جو بھی جو ہے افادہ کسی کو کوئی فائدہ پہنچاتے ہیں تو کچھ کو کچھ غرض سے پہنچاتے ہیں ہاں جی تو یا اس کا غرض جو مادی ہے کس مادی فائدے کی وجہ سے کسی کو کچھ دیتے ہیں جیسے کسی نے کسی کو دیکھ دینا دے دی دیا تاکہ اس کے بدلے میں کوئی کپڑا لے لیں دوسرا عوض جو ہے عوض اور غرض ہے حصے ہیں جن جیسے کسی نے کسی کو مال دے دیا تاکہ اس سے خدمت لے لیں مدد لے لیں اور کبھی جو ہے عوض اور غرض خیالی ہے مثلاً جیسے کوئی کسی کو اچھا مال دیتے ہیں تاکہ اس اس کی مد آسائی مقصود ہو صنعت جمی اور مافل و ملجد میں اس کی مدع کریں اس دیتے ہیں تو یہ خیالی عوض ہے اور چوتھی چیز جو ہے غرض اور عوض اور غرض جو ہے عقلی ہے جیسے کوئی شاخ جو ہے کوئی مال دیتے ہیں طلب ثواب ثواب جزیل کے یا بہت بڑی ثواب لینے کے لیے یا اول اضالت نحب دنیا دل سے دنیا کی محبت جو کہ سب کو ساری برائیوں کی جڑ ہے اس کو دل سے زائل کرنے کے لیے بیماری کے علاج کے لیے یا جو ہے اور ایک قطل جنسی انقال یا کسی مخلوق کے بارے میں اس کے دل میں احساس پیدا ہوا کہ یہ غریب ہے یہ بے ہے اور اس کو جب تک کچھ مدد نہ کرے خود کو سکون نہیں ہوتے تو اپنے سکون کے ہاتھ جو ہے اس غریب کی کوئی مدد کرتے ہیں تو انسان جو ہے جو بھی کسی بھی شاذ کی جو بھی جس داویز بھی مدد کریں وہ اس کے اوس میں کوئی نہ کوئی عوث لیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے ان تمام چیزوں سے پاک ہے ہاں جی تو بندے کا یہ جو, جو بھی اس نے اوث لے لیا وہ آخرت کے ثواب کے لیے کیوں نہ دیں ہاں جی تو وہ بھی ایک اوش ہے لہٰذا انہوں نے آخر فرما حاضر کل آواز ہونے یہ سب کس بس ہے کسی عوش کے بدلے میں دیتے ہیں ہاں جی مند کوئی بڑی عوش جو آخرت کے اوش ہے ثواب باقی کا مقل دنیا دنیاوی مختلف عاہدے کے لیے دیتے ہیں بس یہ چاروں صورتیں جو عوض کی ہیں کوئی کسی کو پریشان کرتے ہیں حقیقت میں اوث ہیں اور حقیقت میں اس کا یہ مال دینا معاملہ و معوضہ ہے نہ کہ جوت و ہیبا و اعطا بدن غرص نہیں ہاں جی خالص ثقاوت نہیں ہے خالص عطا نہیں ہے ہاں جو بدن کسی عوض کے ہو کوئی نہ کوئی اوث اس کے مد نظر ان چار صورتوں میں سے کوئی ایک ہم آج کے درسمیاں سے کیا ملحق و تعالیٰ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے فا و لمکان کامل ہی ذاتی لیکن اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں کامل ہے بس صفاتی صفات میں بھی کامل ہے تو اللہ کسی پر کوئی احسان فرماتے ہیں اس اسے کو اس سے کوئی عبد نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے ہاں جی کیونکہ اس کو نہ صفات میں اس میں کوئی کمی ہے نہ ذات میں کوئی کمی ہے لہذا اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی چیز حتا کرتے ہیں تو جو ہے اس سے اللہ کا کوئی غرض محسوس نہیں ہوتی. معصول نہیں ہوتے لہذا اللہ تعالیٰ چونکہ کامل اس کے ذات میں صفات میں لہٰذا فہست آیوت یا شیم بس اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی چیز دے دے لیا استفیدہ بھی کمال تاکہ اسے کوئی کمال حاصل کرے خود یہ اپنی کسی کمزوریاں دور کرے نواز للہ ایسا خوش نہیں اللہ کمالملخ ہے فعول جواد فاول اللہ تو جواد اللّ ہے ملغ سخی ہے ہاں جی الحق اور برحق رحم کرنے والا ہیں لہٰذا اللہ تعالیٰ جو جو کچھ دیتے ہیں صرف اور صرف جو ہے اللہ تعالیٰ ہاں جی بندوں پر احسان فرماتے ہیں اور اس کا عطا جو سو فیصد ہاں جی احسان محاذ سے اور سو فیصد جو ہے فضل محاذ سے اللہ کسی سے لہذا حقیقت میں جو ہے رحم رحمٰن اللہ ہی کے ذات ہے لہذا اس کے تو دوبارہ یہ کہ لیکن حق چون چونکہ ذات و صفات دونوں میں کامل ہیں لہذا ماحال ہے کہ وہ کوئی چیز کسی کو اس لیے دیں کہ اسے کوئی کمال حاصل کر لیں بس اللہ ہی جواد ملغ اور راہ ملحق ہے یعنی بس اللہ ہی حقیقت میں جوادمل ہاں جی اور بالحق بدن کسی غلط و عوض کے رحم و رحمت کرنے والا ہے بس الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے صفات میں سے ہیں حقیقت میں اللہ ہی کی ذات اقدس ہے رحمٰن الرحیم حقیقت میں اللہ ہی کی ذات اقدس ہے الرحمن تو صرف اللہ ہی کا نام و صفت ہے لیکن الرحیم الرحیم و رحم معاش و اللہ پر بولا گیا ہے تو وہ مجازن ہے اللہ کے غیر کو اگر رحمٰن الرحیم الرحیم کا ہے تو وہ مجازن ہے اللہ کی حقیقت کیونکہ بندہ و غیر اللہ جو بھی کسی پر کوئی احسان کرتے ہیں وہ غلط سے رکھتے ہیں ہاں جی لہٰذا جو ہے بے بےغلہ سا عطا کرنے والا صرف اللہ کے ذات ہے اس لیے ماشاء اللہ و اللہ کے غیر پر راہم اور رحیم بولا تو گیا ہے ہاں لیکن وہ مجازن ہے نہ کہ کی حقیقت کیونکہ بدون کیونکہ بندوں کے پاس جو ہے صرف وہی وہ ہے بندوں کے پاس اللہ کے ہاں جی بندوں کے بشرے وہی ہیں جو اللہ نے دیا ہے بندہ خود سے کسی چیز کا مالک ہی نہیں ہے مالک ہی نہیں بس وہ اپنی طرف سے کیا دیں گے وہ کسی چیز کا مالک ہی نہیں تو وہ کیا دیں گے جو کچھ دیں گے وہ سب حقیقت میں اسے اللہ کا عطا کردہ ہے نیز بندہ جو چیز دیں گے وہ ضرور کسی نہ کسی ایوا غرض و ایوش کے لیے دیں گے کم از کم ایواز ثواب کم از جو اس کا سواب آخرت کی نیت سے ہوں گے جو کم سے کم جو عوض ہیں سواب آخرت کی نیت سے ہوں گے جو مومن مخلص ہے لہذا حقیقت میں بلا غرض غایت عطا کرنے والا و جواد ملغ و راحم حقیقی صرف اللہ ہی کی ذات بابرکت ہے اس کے علاوہ جو ہے باقی سب مجازن آپ اس کو رحیم کہہ سکتے ہیں حقیقت میں جو ہے رحم رحیم کوئی نہیں ہے حقیقت میں صرف اللہ کی ذات ہے جو بدونے کسی غرض و غایت کے مقصد کے احسان بطور احسانِ محض ہیوا محض عطا محض اپنے معلومات پر اللہ احسان فرماتا ہے انہیں اپنی نعمتوں سے نوازتا اس کا حوالہ جو ہے تفسیر ملا صدرہ جلد ایک صفحہ نمبر پینسٹھ اور چھسٹھ پہ یہ مطالف ہے اس کے علاوہ جو ہیں اسی موضوع پر اور بھی مطالف ہیں علماء کاج میں سے سنت والجماعت کے ایک ہے عالم دین اس کے بہت زخیم کتاب لکھا ہے آصما الحسن آپ شرح میں اس کتاب کا نام جو ہے راہ فی شرح آسماء الملک الفت اس کتاب کا مالی جو ہے سات سو چار سو ستاسی میں پیدا ہوا ہے اور پانچ چونتیس میں خود ہوا ہے ان کا نام شہاب الدین القاسم احمد بن ناول مظفر منصور ناسمانی نام لکھا ہے ان کے بڑی ذہیم کتاب ہے اسماع الحسنہ کی شرح میں یعنی یہ کتاب فارسی میں ہے عربی مخلوط ہے ہاں جی اس میں آپ اور ہیں میں بھی انہوں نے عرفانی طور پر کوشش کیا رحمٰن الرحیم سے جو ان کا اپنی ادراکات ہیں انہوں نے اس قسم سے جو انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تشریح کے طور پر فرمائے چونکہ سب سے پہلا اللہ ہے پھر رحمان ہے پھر رحیم ہے اسی ترتیب کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے توجہ دینے کی کوشش کی تو انہوں نے فرمایا الرحمٰن الرحیم فرماتے ہیں یہ جو ہے بے نزدیک مانی معنی آصر کتاب فارسی میں ہماتے اہل معنی ان ترقت والوں کے نزدیک صوفیہ کرام کے نزدیک اولیاء کرام کے نزدیک کہتے ہیں ان آرحمان الرحم کا جو ہے معنی معنی ان کا معنی درست انس اس کا صحیح معنی یہ ہے کہ آر من رہ الرحمہ رحمان کے معنی وہ ذات جو صاحب رحمت ہے اور تفصیر الرحمہ کیا ہے ارادت النعما اور رحمت سے مراد کیا ہے ارادت النعمہ بندوں کو نعمت پہنچانے کا ارادہ کرنا فرماتے ہیں رحمان آنا کی رحمت صفت اوش رحمان وہ ذات ہے کہ جس کے صفت جو ہے رحمت ہے رحمت اس کے صفت ہے وہ رحمت کس کہتے ہیں وہ رحمت ارادت نعمت رحمت کسی کو کوئی نعمت پہنچانے کا ارادہ کرنا کسی کے ساتھ کوئی بلائی کرنے کا ارادہ کرنا اس کو کہا ہے رحمت رحمان انس کے رحمت صفت اور رحمت اللہ سے رحمت جو ہے ارادت نعمت ہے رحمت کے معنی رحمان کا معنیٰ کیا وہ ذات جس کے صفت جو ہے رحمت ہو خدا رحمت کا معنی کیا ہے نعمت پہنچانے کا ارادہ کرنا تو رحمان کا مطلب کیا ہوا یعنی نعمت پہنچانے کا ارادہ کرنے والا بہت زیادہ نعمتیں پہنچانے کا ارادہ کرنے والی ذات پھر آپ آگے فرماتے درست انس اعلی ترکت کے نزیک درست بات یہ ہے کہ میان رحمٰن و رحیم ہی فرق نش فرماتے ہیں رحمان الرحیم کے درمیان کوئی فروغ نہیں ہے اور پھر فرماتے ہیں جس طرح جو ہے ہم چنان کہ میاں ندمان و ندیم یہ دو لفظ نون دالمی اس کا عرب عضی ہے ندمان و ندیم بھی مثلِ رحمان و رحیم کے ہیں اس کا مجن ہے بے یکماناس تو اس طرح رحمٰن الرحم بھی کہتے ہیں ایک مان کیونکہ مادہ دونوں کا ایک ہے اور جم میاں این ہر دو کلمہ تاخید راست ان دو کلم کو بسم اللہ الرحمٰن الرحم اس میں اللہ کے صفحت کے طور پر رحمٰن الرحم لائے دونوں کے ایک ساتھ جمع کیا بسم اللہ شریف میں یہ جو ہے اللہ کے رحمت میں رحمت میں تاخیر کے لئے اللہ کے رحمت کو کہ کو سمجھانے کے لیے یعنی اللہ بہت زیادہ رحمت والا ہے بے نہایت رحمت والا ہے سب سے زیادہ رحمت والا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ ازل سابت تک رحمت فرمانے والا ہے ان دونوں معنی کو ان دو لبس کے اندر جمع ہے لہذا جو جم یعنی ان دور جو تاکید راست میں یہ دو رحمت ضرور ہے ہر صورت میں ہیں بے مدلق صاحب رحمت ہے چنانچہ گویان فلاں عربی ودیم بلان الجات و مجدن یعنی فلاں شعب بہت زیادہ کوشش کرنے والا ہے اس کے لیے جات دن بھی استعمال ہوتے ہیں مسجد بھی استعمال ہوتی ہے بس الرحمٰن الرحیم المانہ کے نزدیک درست بات یہ ہے کہ رحمان سے مراد من لہر الرحمٰ یعنی وہ ذات کہ رحمت جس کی صفت ہے رحمٰن سے مراد وہ ذات کے رحمت جس کی صفت ہے اور رحمت کے تفصیل نعمت سے کیا ہے رحمت سے مرا نعمت ہے بس رحمٰن وہ ہے کہ رحمت جس کی صفت ہے اور رحمت ارادہ نعمت اے رحمت کے معنی نعمت پہنچانے کا ارادہ یعنی نعمت پہنچانے کا ارادہ نعمت پہنچانے کا ارادہ تو رحمان یعنی وہ ذات جو رحمت پہنچانے کا ارادہ فرمانے والا ہے اور بے نہاد رحمت پہنچانے والا اس معنیٰ میں اور بات یہ ہے کہ رحمٰن اور رحیم میں کوئی فرق نہیں ہے اصح سے معنی جس طرح ندمان اور ندیم معنی نادیم و شرمندہ ہونے کے معنی میں اس میں کوئی بھرا نہیں دونوں کا معنی ایک شرمندہ نادیم ہونا اور ان دو کلموں ان رحمان الرحیم کا ایک ساتھ جمع کرنا بسم اللہ شریف کے اندر مراد ہے دونوں کا اللہ کے جو صفات کے طور پر ایک جگہ جمع کرنا تاکید کے لہے چنہ کی کہتے ہیں جات و مجھے دن بہت زیادہ کوشش کرنے والا اس طرح اللہ تعالیٰ کے لیے بھی جو ہے رحمٰن رحیم آیا تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بے نہایت سب سے زیادہ اور ہمیشہ رحمت کرنے والا اس معنی مفہوم کو سمجھانے کے لیے جو ہے یہاں پر جو ہے یہ مقدس قسم آیا ہے تو اس کی مزید توضیحات اس بزرگ کا ہے وہ انشاءاللہ ہم کل کی درست میں آگے پہنچا دیں گے کیونکہ اس میں مزید ٹائم نہیں جگہ نہیں ہو رہا